صورت البحا کا جو اس کا جو شانی نزول ہے وہ یہ ہے کہ کچھ دنوں کے لیے ایک تو بالکل شروع میں جو رک گئی تھی فطلتیں وہی اس کے علاوہ پھر ایک موقع آیا ہے تو کچھ عرصے کے لیے بہت دن گزر گیا تو جبرائیل نہیں آیا اور آپ کے اوپر ایک شریک قسم کی جو ہے وہ پریشانی تاریخی ہو گئی کچھ لوگوں نے بھی تانا دینا شروع کر دیا کچھ عرصے سے محمد تم نے کوئی نئی وحی نہیں سنائی کیا ہوا تمہارا شیطان کیا چلا گیا وہ کوئی ایسا بھی بتایا گیا کہ ایک دفعہ کہیں بتوا کے کئی راتوں تک آپ رات کو اٹھے نہیں تو کہا وہ تمہارا شہکان تمہیں چھوڑ گیا ہے کوئی ساتھ کے رہنے والی عورت جو تھی کہ رات میں نے سنی نہیں تمہاری کوئی پڑھنے کی جو تم پڑھا کرتے تھے شاید شکال تمہیں چھوڑ گیا ہے خود آپ کو جس قدر ایک اشتیاق رہتا تھا کہ وہی آئے اور آپ کی وہ روح کو جو ہے مزید اور غذا اور تر تازگی جو ہے وہ مسلسل ملتی رہے اس کی وجہ سے یہاں تک آتا ہے وہ دور پر کہ اس درجے میں رج اور غم میں تھا کہ میں سوچتا تھا کہ میں پہاڑ کے اوپر چڑھ کر اپنے آپ کو گرا دوں برمنائے طب بشری اس درجے حضور کے اوپر جو ہے یہ شاخ گزر رہا تھا کہ وہی کیسے بند ہو گئی اور اس میں یہ بھی تھا کہ اللہ ناراض نہیں ہو ہوگئے کیا مجھ سے کوئی خطا تو ایسی نہیں ہو گئی یہ سبب کیا ہوا ہے یہ ہے وہ کیفیت کہ جس کے اندر یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں اور اب آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ اس کا نفسیاتی اور انسان کی باطنی کیفیت کے ساتھ کیا تعلق ہے انسان پر دو طرح کی کیفیت کاری ہوتی رہتی ہے جیسے میں نے پہلے ایک دفعہ آپ کو بتایا صدیق اور شہید کے درمیان جو فرق ہے بنیادی کہ کچھ بنیادی طور پر لوگ ایکسٹرو ورڈس ہوتے ہیں کچھ بنیادی طور پر انٹروورڈس ہوتے ہیں ایکسٹرو ورڈس کھیل کود بھاگ دوڑ لوگوں سے ملنا جلنا گفتگو ہے اسے دھکا دے دیا اسے مذاق کر لیا اسی میں وہ خوش رہتے ہیں بڑے بگل رہتے ہیں تنہائی انہیں کاٹ خانے کو دوڑتی ہے اور ایک انٹرومنس ہوتے ہیں کہ وہ مجلس وغیرہ کو نہیں ہوتا اپنے تنہائی میں کہیں بیٹھے ہیں غور و فکر کر رہے ہیں سوچ بچار کر رہے ہیں انہیں وہ مجلس سے زیادہ اپنا گوشہ تنہائی جو ہے وہ زیادہ عزیز ہوتا ہے تو یہ دو مزاد ہیں اللہ نے بنائے ہیں اسی طرح ہر انسان کے اوپر آلٹرنیٹلی کچھ کیفیات آتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں میرا موڈ آف ہے ایک طرح قبضہ ہو جاتا ہے طبیعت میں طبیعت میں بندش سی ہوتی کسی وقت اسی شخص کے اندر پھر انشلاسا ہو جاتا پھر ہنسنے بولنے کو جی چاہتا ہے گفتگو کرنے کو جی چاہتا ہے یہ کیفیت جب انسان کی روحانی زندگی سے متعلق ہو جائے تو اس کو پھر صوفیہ نے نام دیا قبض اور بست کبھی طبیعت میں انشرا ہے امبساط ہے طبیعت جو ہے وہ آبادہ ہے ہر چیز میں روشنی کا پہلو آدمی دیکھ رہا ہے ہر چیز کے اندر آپ کو معلوم ہے ایک تاریخ رخ بھی ہوتا ہے کسی معاملے کا اور روشن رخ بھی ہوتا ہے اس وقت انسان روشن رخ کو دیکھتا ہے اور ایک وقت میں آتا ہے کہ طبیعت میں بندش سی لگ گئی ہے جیسے اندر کوئی کوئی پکڑ لیا کسی نے اب طبیعت جو ہے وہ بھی اپنے اندر وہ انقباج محسوس کر رہی ہے اور پھر آدمی پیسے مسٹک ہو جاتا ہے نا امید سا ہوتا ہے پھر اسے ہر معاملے کا تاریخ پہلو زیادہ نظر آنے لگتا ہے تو یہ قبض اور بست کی کیفیات ہیں جب کبھی قبض کی کیفیت ہو قاضی ثنا اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مظری میں لکھا ہے کہ قبض کی کیفیت میں اس صورت کا پڑھنا تریات ہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گویا کہ اس وقت جو وہی کا بند ہو جانا تھا وہ گویا کے ایک طرح کے انقباض اور قبض کی کیفیت پیدا ہوئی تھی اس میں اب اللہ تعالیٰ فرما رہے وقت قسم ہے دن کے دھوپ چڑھنے کے وقت کی وہ لے لے سجا اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے یا ساکن ہو جائے سجا کے دونوں مانیے سکون اب دیکھیے ان دونوں کو کیوں لائے اس لیے کہ صبح ہے حرکت ہے برکت ہے چلنا ہے دوڑنا ہے ہر شخص جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے رات کو سکون ہو گیا تاریخی چھا گئی اور شور حنگ نامہ ختم ہو گیا لیکن یہ رات اور دن دونوں دونوں ضروری ہیں انسان کے لیے یہاں کا نظام چلانے کے لیے اگر رات ہی رات ہوتی تب بھی یہ دنیا نہ چلتی اور دن ہی دن ہوتا تب بھی نہ چلتا تو رات بھی ضروری ہے اسی طریقے سے نفس انسانی کے لیے کبھی کبھی قبض کا وقفہ بھی ضروری ہے آپ اسے یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا یہ بھی ہماری تربیت کا ایک یوز سمجھیے کہ جز ہے ماں بدا کربوں کا و آپ کے رب نے آپ کو رخصت نہیں کیا ہے نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے ولل آخر تو خیر اللہ کا اور اس کے بعد جو وقت آئے گا اس قبض کے بعد وہ پہلی سے بھی بہتر ہوگا اور میں حیران ہوتا ہوں کہ کیسے غالب نے وہ بات کہی ہے کہ جو بالکل ترجمانی ہے اس کی رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں اور یعنی یہ کہ جب میری طبیعت کے اوپر کبھی کبھی رکاوٹ سی آ جاتی ہے اب شعر جو ہیں اچھے نازل نہیں ہو رہے لیکن جب وہ رکاوٹ سے میں نکلتا ہوں اس قبض سے نکلتا ہوں رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں اور اس لیے کہ اس قبض کے بعد جب مرحلہ آتا ہے ان کا اور ان کا تو وہ ایک قدم آگے ہوتا ہے آدمی اس پہلی کیفیت سے ایک درجہ جو ہے اس کا بڑھ چکا ہوتا ہے ولل آخرت خیر اللہ کا مین اللہ پچھلی ہر گھڑی ہر ساتھ اور ہر قبض کے بعد آنے والا امتسات آپ کے لیے پہلے سے اونچا درجہ لے کر آئے گا والا صوف یوقیک کا رب کا فتر دا آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ دے گا اتنا کچھ دے گا آپ کی محنتوں کے وہ نتائج سامنے آئیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے اب دیکھیے پچھلی صورت ختم ہوئی تھی والا صوف یہاں ہے والا صوف یوقیک کا رب کا صرف زمیر کا فرق ہے چونکہ صدیق پر وحی نہیں آتی براہ راست خطاب نہیں کیا جا سکتا وہاں وہ سیگا جو ہے وہ غائب کا ہے بال صوف یع اور چونکہ نبی وہ ہے جس پر وہی آ رہی ہے براہ راست مخاطب ہے تو بالا صوف یورفیک رب کا فتح آپ کا رب اتنا کچھ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے اب یہ کہ اسی قبض کی حالت میں پھر اللہ تعالیٰ اپنے احسان جتا رہا ہے اور یہ بہترین ہے کبھی طبیعت پر ڈپریشن ہو اس طرح کی اور قبض کی کیفیت ہو تو آدمی یاد کرے کس کس مرحلے پر اللہ نے میری دستگیری فرمائی کن کن مراحل پر اللہ تعالی نے مجھے مشکلات سے نکالا اس سے وہ حوصلہ بڑھتا ہے اور وہ کو بھی سمجھے کہ اسی انداز میں علم جدید کا یتیمن فاوا یہ سیرت النبی کے بڑے اہم حصے ہیں جو اس میں آ گئے آپ کی پیدائش یتیمی میں پوسٹ چائلڈ اب آپ تو پہلی فوت ہو چکا ہے چھ سال کی عمر میں والدہ گئی آٹھ سال کی عمر میں دادا گئے اور وہ یعنی جو آپ نے دیکھا ہے ابتدائی زمانہ زندگی کا تو وہ یتیم ہی کا اعظم یجد کا یتیمن فہاوا کیا اس نے اے محمد آپ کو نہ پایا کہ آپ یتیم تھے پھر پناہ دی آپ کے لیے بندوبست کیا دادا کے دل میں جو شفقت ڈالی پھر آپ کے تایا زبیر کے دل میں جو شفقت ڈالی بدقسمتی سے ہماری تعریف میں چونکہ بہت زیادہ عمل دخل رہا اہل تشیوں کا تو عبد المطلیب کے بعد فوراً ابو طالب کا نام آتا ہے حالانکہ یہ غلط ہے تاریخی اعتبار سے ابد کے بعد کافی عرصے تک زبیر جو آپ کے تایا تھے وہ سرپرست تھے پھر ان کے انتقال کے بعد اب ابو طالب کا معاملہ آیا لیکن ان کو بیچ میں سے غائب کر دیا گیا ہے بہرحال اللہ تعالیٰ جو بھی کسی کے دل میں ڈالتا ہے آخر ابو طالب کے دل میں محبت ڈالی تو کس نے ڈالی وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورتحال میں والق کا محبت حضرت موسا علیہ السلام کی موہنی سورت کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے اپنی محبت کا پرطور ڈال دیا کہ تمہیں دیکھنے کے بعد وہ قتل کرنے کے ارادے سے بال رہ گئے ان کے ہاتھ چل ہو گئے ایسی موہنی صورت دی. اسے قتل کرنے والے تو علیہ کا محبت امنی بنے کس نہ <عَيْنِي> آلہ یہ ہوا ہے. تو فرمائے علم ججید کا یتیمن فہاوا بابا جدا کا غول فہدا اور پھر جب آپ شعور کی پوختگی کو پہنچے اور غور و فکر کا مرحلہ آیا حقائق میں انسان کو سوچ بچار کا مرحلہ آیا اور آپ کو دیکھا کہ آپ تلاش حقیقت میں سرگرداں تو ہدایت دی وہ آگے آ جائے گا بہت قریب پہنچ گئے ہم اقرا بسم ربک رب خلق میں برہ آئے گا وہ مجھے کا آئل اور پایا آپ کو تندست تو غنی کر دیا کس طرح سے راستہ پیدا کیا ہے خدیت القمران رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بھی ان کے آپ کے محاسم دیکھے کتنی گرویدہ ہوئی ہیں بڑے بڑے سردار قریش کے جو ان سے نکاح کے خواہش مند تھے انہوں نے خود جو ہے اپنی لوڈی کے ذریعے سے پیغام دیا ہے حضور کو تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی ساری دولت جو ہے وہ پوری کی پوری انہیں ڈاکر حضور کے قدموں میں ڈال دی ہے بابا جدا کا فلا تخر تو اے نبی تقاضے ان تینوں چیزوں کے کیا ہیں ہم نے آپ کو یتیم پایا پناہ دی اب آپ بھی یتیم کی سفر پرستی کی جائے کسی یتیم کو اس کے اوپر کوئی جبر نہ ہو سختی نہ ہو پام سایل افلاط اور آپ جب کے تلاشی حقیقت میں سرگرداں تھے تو ہم نے آپ کو ہدایت دی اسی طریقے سے اب آپ کو بھی کوئی فائل بن کر آپ کے پاس آئے سوال کرے اسے جھڑکنا نہیں ہے اسے جو بھی سائل دونوں طرح کے ہوتے سوال کرنے والا کوئی علمی سوال اور سوال کرنے والا کوئی مالی مدد کے لیے واما بنے کے رب کا اور جو ہدایت تمہیں دی ہے ہم نے اب اسے عام کرو یہ نعمت ہے آپ کے رب کا انعام ہے یہ ہدایت جو آپ کو اتا ہوئی ہے اس کو بیان کرو اس کے بیان کرنے میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے انعامات کا چرچا انسان کرے اس کا شکر ادا کرنے کے لئے اور یہ بھی ہے کہ اس کو پھیلائے اور عام کرے دوسروں تک پہنچائے ورنہ وہ مغل ہو جائے گا کہ وہ دولت جو ہے ہدایت کی اس کو آدمی صرف اپنی ذات تک محدود رکھے اور اس کا جو خیر ہے وہ دوسروں تک نہ پہنچائے قرآن عظیم